کر کی بھی خدیجہ کو نہیں پہنچ سکتی اور یو دم بمرا او سل دمراہ آئے آئے یو دے بمرا او سل دے امرا سو وہ کام نہیں کر سکیں گے جو تیرا ایک کرتا ہے یا مریم اکنو لرب کی اے مریم تابے داری کیجیے رب کی وسجودی سجدہ کرے ورکو مارنا کی رکو کرنے والوں کے ساتھ کہتے ہیں ان کو اجازت تھی با جماعت نماز پڑھنے کی یا یہ کہ جس طرح مرد پڑھتے ہیں پوری نماز رکون سجود کی اس طرح پڑھے اقوال اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا تذکرہ نوح کا ذکر ابراہیم عمرانین کا ذکر مائی مریم اور ان کی ماں کا ذکر ان کے نیاز اور نظر کا ذکر ساری کرامات زکر علیہ السلام یاہیا علیہ السلام سب کی تو یہ تذکرے کر کے ذالک کا من امبا الگ یہ سب غیب کی خبریں ہیں امبا نبا کی جمع ہے ذالک کمن امبا الگ یہ غیب کی باتیں ہیں لوہی ہی لم وہی کرتے ہیں آپ کو بدی کے آتے کو آیا تھا گئی علم گئے ہوئے وہ علم غائب نہیں ہے للو امباؤل گئے ہوئے للو ڈٹو علم الغیب کا کا نہیں ہے امباؤل الغیب ہے اخبار الغیب ہے اطلاع پہ لگے اظہار بالغیب لگے یہ علاحدہ چیزیں علم الغیب علاحدہ چیز ہے وہ نہ ہے وہ ثابت نہیں ہے جاری جواب گھبراؤں نہیں تسلی سے بیٹھو ظالق ابن امبائل غیب ظالقعد کے لیے حضرت آدم سے لے کے تمام تسکرے جو ہوئے یہ سب غیب کی باتیں ہیں جب تک ایک چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے علم غیب کہلاتی ہے اور آپ کو کیسے ہیں نو ہی ہے آپ کو وہی کر رہا ہے نبی کو علم وہی سے آتا ہے غیب سے نہیں آتا غیب تو اس وقت تک ہوتا ہے جب اس کی وحی نہ ہو وہی ہو جائے تو علم نبوت بن گیا علم رسالت بن گیا ایک چیز جب خدا کے علم میں ہے تو وہ علم غیب میں سے ہے لیکن وہی چیز جب نبی کو آ جائے تو وہی ہے اب ولی کو آ جائے تو الہام ہے اور زر ولی کو آ جائے تو دورے تفسیر ہے اور اگر فرق براتب مراسب نکنی زندگی میں فرق نہ کرنا بیوی اور بہن کو ایک سمجھنا ماں اور چچی کو ایک سمجھنا یہ کوئی اخلاق تھوڑی ہے لال من بائل گئی یہ جی غیب کی خبریں ہیں نو ل لئی وہی کرتے ہیں آپ کو اور قرآن میں پیغمبر سے کھیلواتے ان اتب اللہ مایوہ لئی میں خالص وہی کا وہ مات کو انل ہوا ویسے تو بات کرتے نہیں ان سارا علم ان کو وہی سے آتا ہے تو انبیاء کا علم وہی اولیاء کا علم کشف کرامت الہام علماء کا علم تحقیق اور تدقیق فرق کرنا پڑے گا آپ استاذ کو کہتے ہیں مدز لیکن جب مر جائے کہتے رحم اللہ زندہ ہندوستان کو کیوں نہیں کہتے رحمۃ اللہ علیہ کوئی گناہ ہے کیا اسلحہ نہیں ہے آپ صحابی کو کہتے رضی اللہ وان غیر صحابی کو کہتے رحم اللہ پیغمبر کو کہتے علیہ السلام یہ فر کیوں کرتے یہ اصطلاحات اسلام کے لبارات لبلت بدلت شرائ یہ ضروری ہے فرق اور نہ شریعت سے نہ پروانی ہو جائے گی لا الہ الا اللہ یہ غیب کی چیزیں ہیں جو ہم وہی کرتے ہیں آپ کو تو جو چیز خدا کے علم میں ہوتی ہے وہ علم غیب کہلاتی ہے جب نبی کو آ جائے وہ وہی ہے دونوں کو غیب سمجھنا قرآن کے افجد سے بے خبری ہے و ماں کت ان کے پاس القون جب یہ ڈال رہے تھے اپنے اپنے قلم یق مریم کے کون پالے گا مریم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اور آپ نت ان کے ہاں از اخت سب جب یہ لڑ رہے تھے آپس میں جگڑ رہے تھے بائی مریم جب آئی مسجد کے حوالے کی گئی بیت المقدس کی تو بہت سارے کوتاب تھے اور بہت سارے مجاور بزرگ تھے ہر ایک چاہتا تھا کہ یہ سعادت تربیت کے اس کے حصے میں آئے فیصلہ ہوا کہ کوڑا ڈالو جن قلموں سے وہ تو لکھتے تھے کہ یہ پانی میں ڈالو ڈہر میں اگر بجائے نیچے کے اوپر کی طرف بہنے لگا اس کا کوڑا نکلے درج علیہ السلام کا قلم اوپر جانے لگا اور وہ خالو بھی تھے اول خان کل اوم بہتر جانا گیا تھا کہ حضرت صاحب ہی ان کی پرورش فرمائے لاتح لا تحل بات اس شیخ تحل یہ ما لو لین ماں سا بتا کما در رسنا پھر بخاری وہ ترمی حفظو لو لو سو دیکھو بھائی یہ رومال میں دو یا نہ دوں اس کے لیے خوراک غلط ہے یہ ایم ہے جوا ہے رومال میں نے دینا ہے مگر ایک رومال ہے اور طالب علم اور حاضرین ہزاروں ہیں تو پہلا والا ناجائز تھا وہ اس بات تھا اور یہ اب لے تئین ماسا یہ جائز ہے درست یہ فرق فرقہ میں موجود ہے ضالت الملائی کا دیا مریموں یاد کرو جب مریم نے کہا فرشتوں نے کہا اے مریم ان اللہ بشیروں کے بھی بے شک اللہ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو ایک کلمے کی اس کی طرف سے اسم المسیح نام ان کا مسیح ہے یہ سب نو مریم عی ابن مریم کہلائیں گے معلوم ہو کہ ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں جیسے ابو حیان اور ابن حیان ابو لمبس اور ابن لمبس ابو علی سینا اور ابن علی سینا خیر ایک ہی جد اور حفید دونوں ذکر ہو سکتے ہیں وہ جی ہر دنیا والا عزت والے ہوں گے دنیا آخرت میں ومن المقربی اور اللہ کے یہاں خصوصی قرب والے ہوں گے وہ وجی اس عزت والے کو کہتے کہ جس کا چہرہ دیکھ کے لوگ عزت کرے وسطا دے دوستر کو دا اور شام دے دا تمام جہان کا چہرہ پیغمبر اسلام کے بارے میں بخاری میں ہے عبد اللہ ابن سلام کہتے لما رئی تبی نلی وجہ فادم تو بے ان ہوں میں جب آیا اور پیغمبر اسلام کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو پر اللہ اللہ ہمارے استاد مولانا یوسف نوری مولانا شکر دین پوری نے نیو کراچی کے جلسے میں کہا لوگوں آج میں مولانا یوسف نوری سے زور کے بعد ملا خدا کی قسم ایسا معلوم ہو رہا جیسے ابھی ابھی مدینہ سے آیا ہو تمہاری بھی مولوی ہے کوئی اکاڑے سے آتا ہے کوئی امام باڑے سے آتا ہے اس زمانے میں ان کا ایک بجتی خطیب تھا اکاڑوی اور سنتو لو یا وجی اس کا معنی ہمیں نہیں ملتا ہے اردو میں ایسا لفظ جس میں چہرہ بھی ہو اور عزت بھی ہو اور یہ فخر پشتوں کو حاصل ہے کہ پشتوں میں اس کا ترجمہ ہے مخوریز مخاورز بخ مخ کہتے چہرے میں مخاوریز جس کے چہرے کے لیے لوگ عزت کرتے ہو وہی النَّاسَ فِي مہادیوا کہ باتیں کریں گے لوگوں سے پنگوڑے میں اور ادھیڑمر میں وہ میرا سوالیل ان کرداروں میں سے ہوں گے چنانچہ حضرت مریم پر جب بلیم لگا تو کال انی اب دل کتاب و جاننی نبیا پنگوڑے میں بولے کہڑ امر اور تینتیس سال میں آسمان پہ گئے تو دوبارہ آئیں گے باتیں کریں گے مرزا بیچ میں کھڑا ہو گیا کہاں ایسے کا لالت رب انا یقینی والد بولی بر یم پروتیکار کہاں سے میری اولاد دو ولم یم بشر مجھے چھو تک نہیں انسان نے کال قزا لکلخل ما یشا فرش تیرے کا اس طرح پیدا کرتے اللہ جو چاہے ہر کا گامر جب وہ فیصلہ چاہے بس بے وہ کہہ دیتے ہیں اس سے وہ ہو جاتا ہے وَيُعَلِّمُهُ مُحْ الْكِتَابَ محل کتاب حکمت سکھا دے گا اللہ اس کو قرآن اور سنت یہ بھی کہا گیا اور توریت رے انجیل بعض انہوں نے کہا کتاب کہ تفصیلی توریت ہے دے اور حکمت اور سیلبریز انجیل ہے اور کوئی بئی نہیں ہے کہ ہمارے قرآن اور ہمارے نبی کی سنت کی اہمیت یا خلاصہ ان کو دیا گیا رسول نیلا بنی اسرائیل اور پیغمبر ہوں گے بنی اسرائیل کے لیے آخر امبیائی بنی اسرائیل ان کبے تکمبیا تم میں رب کمب میں لایا ہوں تمہارے پاس نشانی تمہارے رب کے یہاں سے کیا نشانی ہے انی اخل کو لکم منتل بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے کہایت تیرے مانل پرندے کے اب میرے سے پرشکار تھا کہ تو مسیح موجود ہے تو تو بھی ایک چمکا جڑ بنا کے دکھا کہتے ہیں کہ عیسا علیہ السلام نے مٹی سے کو ایسا موڑا بڑوڑا اور اس کے ایسا سر بنایا دب بنایا پر بنایا کیوں پھینکا وہ اڑنے لگا لیکن وہ الٹا اڑتا ہے اور لٹکتا بھی ہے بیٹھ نہیں سکتا جس منہ سے کھاتا ہے اسی سے ہاکتا ہے ہستا بھی ہے روتا بھی ہے انڈے نہیں دیتا بچہ دیتا ہے وہ تنوش ہو تمام پرندے اس کو پیٹتے مخلوق کا بنایا ہوا مرزا غلام احمد کادیانی کے بیٹے مرزا بشیر نے اپنی تفسیر صغیر و کبیر میں لکھا ہے کہ کہاں چمگا جڑ بنایا اور وہ ان کو کیا حق تھا بنانے کا وہ خدا کے بندے کافر سے کافر ہی پیدا ہوا ہے یہ تو قرآن میں ہے پیدا کرتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے مانن پرندے کے پورا پرندہ نہیں ہمیں پرندے کی طرح ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں اللہ تعالی کی طرف سے عیسا کو یہ قدرت تھی کہ وہ ایک ایسا شخص جو بالکل بے بےہمت ہو اس میں پرندوں جیسی ہمت پیدا کرے دیکھو ذرا جیسی کوئی کہ چائے مراد نہیں ہے اس سے مراد فانٹا ہے اور پانی مراد نہیں ہے اس سے کباب مراد جیسے یہ قصاب یہ قصاب فانفوں کو فی ہے میں پھونکتا اس میں طب نبی میں زہبی نے بھی اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ دم درود کے وقت پھونک نہ چھاپت ہے پس میں پھونکتا ہوں اس میں فیقول تیر امبیز للہ پس وہ ہو جائے گا پرندہ اللہ کے حکم سے وہ ابرے ہوماحاول اور میں ٹھیک کرتا ہوں ماں درزاد اندا اور کوڑ کا مریض وہ اہیل محتا بزن اللہ اور زندہ کرتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے آکما جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہو اور اس کی آنکھ کہنا ہو اس کا علاج نہیں ہوتا اندھے کو کہتے ہیں آما جو دن کو نہیں دیکھتا رات, جو رات کو نہیں دیکھتا دن کو کہتے اس کو کہتے ہیں آمش جو ایک کو دو دیکھتا ہے تریڈا چہر اس کو کہتے ہیں احول جس کی آنکھ ٹیڑھی ہو جس موتی کہتے موتیا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں آور مختلف قسمیں آور ٹیڑھی آنکھ والا جس میں نظر آتا ہو کہ ایک آنکھ اور ہے اور احول جو ایک کو دیکھ دو دیکھتا ہو اور آمد شب کو آما متلک اندھا اور اکماہ مادرزاد اندھا وہ نب بے حکم بے ماتا کلونا اور میں بتاتا ہوں تم کو جو تم کھاتے ہو بما تدرون اور جو تم ذخیرہ کرتے ہو فیبو سے کم اپنے گھروں میں ان فی لکھلا یا تل بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے ان کو تم نظر نگر ہو ایمان والے ام صدق ما بین بے نے تورا تصدیق کرنے والا اگلی کتاب تو رے کا بلو ہل کمبادی کم اور حلال کروں گا تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو حرام کی گئی تم پر وجیتکم جیت کم بھی آئے تھی تمہارے پاس رب کے ہاں سے نشانی فتق اللہ, اللہ سے ڈرو میرا کہاں مانو ان اللہ ربی و رب کوم فا بے شک اللہ میرا رب تمہارا بھی اسی کو پوجو ہاضا سرا تو یہ بالکل سیدھا راستہ ہے فلماس عیسا بن حمل کوفرا جب ماسوس کیے عیسان سلام نے یہود کی طرف سے کفر پر ہٹ گرمی اور سمجھ گئے کہ یہ مجھے ماریں گے چھوڑیں گے نہیں کالمن ان سوری اللہ فرمایا کون میری مددگاری کرے گا اللہ کے لیے اسباب کے درجے میں مدد مانگنا اختلاف ہی نہیں کالل ہماری یوں کے سہاں بن کا جو سفید انصار نہ ہم اللہ کے مددگار رہیں گے یعنی اللہ کے دین کے آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ پر وشہد میں اللہ مسلمون ان گنوا رہے کہ مسلمان ہیں ربن چلتا ہے پرور دبھی مان لائے جو آپ نے اتارا وہ تبادل رسول اور ہم اتباہ کرتے ہیں پیغمبر برحق کی سال سلام فخشاہ بس لکھ لے ہمیں بھی دواؤں کے ساتھ وہ یہود نے سازش کی علیہ سلام کو سولی کرنے کی وہ مکر اللہ اور اللہ نے حکمت فرمائی عیسا کو زندس مت پر اٹھانے کی اللہ خیر الم کری اور اللہ بہترین تدبیر سازے مکر تدبیر الخفی کو کہتے پوشیدہ معاملے کو غلط ہو تو سازش کہلاتا ہے ان کا غلط تھا صحیح ہو تو حکمت کہلاتے ہے خدا کے فیصلے پر ہوتے ہیں لفظ مکر جو اردو میں ہے وہ عربی میں نہیں ہے اگر کسی مفسر نے وہ مکر انہوں نے مکر کیا وہ مکر اللہ خدا نے بھی بکر کیا یہ غلط نہیں کہا ہے یہ این عربی آیت کا لفظ استعمال کیا ہے اس کو غلط کہنے والے کا ایمان سلب ہو جائے اس میں غلطی کی, کی کیا بات ہے ہاں زیادہ واضح نہیں ہے ترجمہ کا تقاض ہے ومکرو یہود نے سازش کی قتلی عیسیٰ کی وم کر اللہ اور اللہ نے تدبیر فرمائی اپنے عبد خاص عیسیٰ مسیح کو زندہ جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھانے کی اللہ خیر الماخیر اللہ بہترین تدبیر ساز ہے حکمت والا اضفال اللہ یا عیسہ جفرمائے اللہ نے عیسا انی متوفی کا بے شک میں آپ کو فوت تو کروں گا جب وقت آئے گا ورافی ہوگئی لہیا اور ابھی اٹھاتا ہوں اپنے پاس ایک تفسیر دوسری انی متوفی کا اتوفیل احض ماروح ول جسد ان دل بلاگا وہ امت الموت فوا اندل عوام کلیات ابل بقا کلیات ابل بقا لغت کا لغت ہے اتوی وفا فی پورا کرنا اور توفا یا توفا فوت کرنا اور یہ مجھول استعمال ہوتا ہے توفیا یو توفع وزین یو توفع تو پھر اس کا مفول آئے گا متوفا متوفہ عام لوگوں کے لیے اس کا معنی مرا ہوا مگر علیہ السلام کے لیے اس کا معنی ہے روح جسد سمیت زندہ آسمانوں پر اٹھایا جانے والا ایسا کہ ڈرو نہیں مت ڈرو میں استاد مولانا محترم اللہ سے ترجمہ پڑتا تھا راستے میں ایک مرزائی ڈاکٹر رہتا تھا شیطان تھا بڑا ایک دن مجھے کہتے ہیں کیا پڑھنے جاتے ہیں میں نے قرآن شریف توفی کا کیا معنی ہے میں نے کہا توفی کا معنی ہے مرزا ملا محمد قادیانی مرتد بیت الخلا میں مراد یہ معنی ہے میں نے کہا اور کیا معنی ہے توبہ توبہ میں نے کہا آپ کریں توفشی کا مانے ہی مر چکے میں نے کہا لعنت اللہ لانا تو ماں لانا غلام مجھے کہتے اچھے سے اچھے چلتا میں روانہ ہوں دو چار دن گزر گئے مجھے کہتے قریب میں ایک ہمارا وہ مختار کار رہتا زمینوں کا کام نہیں کرتے لوگ زمینوں کا تو وہاں لکھا ہوتا ہے بتعفان ہاں بطفان ہوں تو مجھے کہا یہ جو پٹواری ہے نا پٹواری یہ بھی ترسے اور تیرے استاد سے زیادہ جانتا ہے میں نے کہا یہ مرزا قادیانی سے بھی زیادہ جانتا ہے مجھے کہتا ہے کیا مطلب ہے میں نے کہا تم کیا چاہتے ہو کہیں اس سے پوچھنا چاہتے میں نے کہا چلو چلے گئے پٹواری نے میں دیکھا بڑا حیران ہو کہ آپ کیا آپ کی میں سکول پڑھتا تھا حضرت سے کتابیں پڑھتا تھا کیسے آنا ہوا ہے میں نے کہا ایک مسئلہ اس کا ہے ایک میرا ہے یہ بھی آپ سے پوچھنے آئے میں بھی پوچھنے آیا ہوں میرا ایک ہے دوسرا نہیں ہے کہ آپ پہلے پوچھیں میں نے کہا گلاب محمد قادیانی کون تھا کہا کافر مرتد تھا بڑا بئیمان گزرا ہے پٹی میں مرا ہے میں نے کہا میرا ہو گیا میں نے اب تو پوچھ کے میں نے بھی پوچھ تھا میں نے پوچھنا اگر وہ کہیں گا کہ وہ توقفہ کا مانا مرا ہوا تو میں کہوں وہ پہلے بھی اس کا مانا ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے اس کے بارے میں ہی پٹواری کا کول ماننا پڑے گا وہ کادانی مجھے کہتا ہے بڑا خطرناک مولوی نکلے گا میں نے کہا جس خطرناک کا آیا تھا جس نے ہندوستانی ہو کر کے اتنا جھوٹ بولا ہے کہ پورا جہاز اتنا جھوٹ نہیں بول سکتا تو ڈرے نہیں یہ ہمارا مسئلہ کبھی ہے امام الحسل مولانور شاہ نے اس پر لگاتار دو کتابیں لکھی عقیدت الاسلام فی حیاتی سال سر اس آیت کے ذیل میں پاکستان کے شیخ الاسلام اور دارالب دیوبند کے ثابت متقل مفصر مولانا شبیر احمد عثمانی نے لکھا ہے کہ میری نظر میں علامہ فقید المثال قطب الخط ہمارے مخدوم مولانا محمد انور شاہ نے جو کتاب لکھی ہے عقیدت الاسلام علماء اس سے فائدہ اٹھائے یاقوت لال سے بھری ہوئی کتاب ہے اس کی نظیر پوری امت میں نہیں اللہ جب فرمایا اللہ نے عیسا میں فوج کروں گا تجھ کو بعد میں یا اٹھا رہا ہوں اور اٹھاتا ہوں اپنے پاس وہ متاثر کبن الزین کفرو اور پاک کرنے والا ہوں آپ کو ان لوگوں سے جو کافر بچاؤں گا وجائے تب کا فوک الزین کفرو وجائے تبو کا فوک الزین کفرو ڈایو مل قیامہ اور بنانے والا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کا اتباع کیا اوپر ان کے جو کافر ہے قیامت کے دن تک تم میں لیا مرضیوں کو پھر بر میری طرف پلٹو گے فاخ کو مبینہ پر فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان فیما کنتم تم فی تختلفون ان مسائل میں جن میں تم اختلاف کرتے تھے فام دینکرو وہ لوگ جو کافرے فوج موما زابند شدیدہ ان کو سزا دوں گا سزا سخت دنیا و آخرت میں وہ مالا ہوں ناصرین نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار وہاں بلین امن ہوا برس اور وہ لوگ جو ایمان لمل کی انیک فیوفی مجھو رہا دے گا ان کو اجر و اللہ ظالمین <خخخخ> اللہ پسند نہیں کرتا ظالموں کو لال کا ندلو والے کمن لیات ذکر الحکیم یہ پڑھتے ہیں آپ پر آیاتیں اور نصیحت حکمت آموز ان مسئلہ عیسا ان دلہ ایک مسئلہ آدم انہوں نے اشکال کیا تھا نجرانیوں نے کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں تو وہ کس کے بیٹے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ وہ تو خدا کی قدرت سے پیدا ہے تو مجرانیوں نے کہا کہ ایسا کوئی اور ہے تو جواب آیا بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے ہاں مانن آدم کے ہے بلکہ آدم تو اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ عیسیٰ کی ماں تو ہے باپ نہیں ماں تو ماں باپ دونوں نہیں من تراب پیدا فرمایا اس کو مٹی سے ثم قال لو کن فی پھر فرمایا ہو جا پس وہ ہونے لگے الحق من رب کا یہ تو ٹوپ فیصلہ تیرے رب کے یہاں سے فلاں من الممتری پس مت ہے شک کرنے والوں میں سے کیونکہ حضرت عیسیٰ کے تو صرف والد نہیں ہے اور حضرت آدم کے نہ نوالدہ ہے اور مائی ہوا ان کے تو والد ہے اور ماں نہیں ہے پسلی آدم سے پیدا ہے بغیر ماں باپ, باپ کے بھی پیدا کر سکتے ہیں آدم بغیر ماں کے پیدا کر سکتے ہیں ہوا تو بغیر باپ کے پیدا کیا عیسا مسیح فمنہ جگی ہی نمبا دما جا کمل اللم بس جو جھگڑا کرے آپ سے اس بارے میں بعد اس کے کہ آپ کو آگیا علم علم فکل تعلق ابنانا وبنا حکم آپ فرمائیے آ جائیے پکاریے پکارتے ہیں ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو وہ نسنا و, نسانا و, نسانا و نسانا اپنی عورتوں کو تم اپنی عورتوں کو وہاں خوشنا وان خوشح کم ہم خود بھی آئیں گے تم بھی آؤ پھر التجا کریں گے فنجان لانت بیل تاکہ ڈال دے اللہ اپنی ناند جھوٹوں پر چنانچہ اس مضمون کے بعد آپ نے فاطمہ و حسن حسین کو تیار کیا اور نجران کے لوگوں سے کہا کہ مناظرہ بہت ہوا اب مبہلا کریں گے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور فیصلہ کیا کہ اگر ہم نے اس نبی کے خلاف سوچا بھی تو ہم تو ہم ہمارے گھر اور وہاں بال بچے اور خاندان وہ بھی جلس جائیں گے نبی پر حق ہے لیکن ایمان نہیں لا سکتے اور آپ کے ساتھ وعدہ کیا کہ ہم تاوان کفر دیں گے انہیں جیزیا دینے کا آہد کیا ان نہ قسط الحق بے شک یہ بیان دو ٹو قصص بیان کو کہتے ہیں قصے کی جمع کے ہے اصس نہیں ہے اصس بنا بیان اور قصے کی جمع کے بے شک یہ بیان دو ٹوکے ومام اللہ نہیں یہ حجت روا مگر ایک اللہ واد عزیز اللہ, اللہ بے شک اللہ غالب اور حکمت والے فہم طولوں نے منہ موڑا فائن اللہ نیمم بلمف پس بے شک اللہ خوب جانتے ہیں فسادیوں کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو شرپسندی کا سبب بنایا ہے آج بھی میلاد کے نام پر جلوس نکالتے ہیں پر جہاں ان کا جی چاہتے ہیں وہاں پر اپنی بدماشی کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ اللہ ان فسادیوں کو خوب جانتے ہیں الیا اہل الکتابی تعلق آپ فرمائیے اے حلی کتاب آؤ اس کلمے کی طرف سوائم بہن و بینکم جو ایک جیسا ہے ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ناب اللہ کی عبادت نہ کرے مگر ایک اللہ کی یہ لا الہ الا اللہ ہے ولا کبھی ایشا ہی آ اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرا ہے کسی کو بولا تخونا باطن ارباب بندون اور نہ بنائے بعض ہمارے باس کو خدا کے سوا شریک ارباب رب کی جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجیب نے حاتم نے کہا تھا کہ ہم تو عیسائی رہیں لیکن ہم نے کبھی بھی کسی کو خدا کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا یہ قرآن کیا کہتا ہے تو آپ نے کہا ان کے کہنے سے حلال و حرام کرتے تھے یا نہیں تو انہوں نے کہا یہ تو ہوتا تھا کہ یہی تو ہے اتحز آباد ال نا آباد انر بابا مندول ابنی جریر نے اپنی تفسیر میں ادھر امام اعظم اور شاگردوں پر اعتراض کیا ہے کہ مذہب حنفی کی تو بنیاد قیاس پر ہے اور ان کے لیے آئےت سے مشکلات پیش آئیں گی فقی مولانا مفتی محمود نے اپنی تفسیر میں جواب دیا ہے کہ ابن جریر کا یہ کہنا قیاس کے شری حیثیت سے بےخبری ہے قیاس ثابت ہے بالقرآن و سننا اس لیے اس سے پیدا ہونے والے مسائل بھی دوسرے درجے کے یقینی ہیں دوسرے درجے کے تفصیل کسی اور مقام پہ کر لیں گے فہم طول پس کر انہوں نے منہ بس کہو گوار ہو ہم مسلمان ہیں یا اہل کتاب یہ کتابی متحجون ابراہیم کیوں جگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے وماضل تو النجیل امبادی نہیں اتاری گئی تو تو انجیل مگر حضرت کے بعد فلا کلونا یا تم عقل نہیں رکھتے اس کو کہتے ہیں وہ حاج جب ناحق لڑائی کرنا ہاں بلا ہاں جج تم فی مال کمبی علم تم وہ لوگ کہ جگڑتے ہو اس میں جس میں تمہیں کچھ علم ہے پل میں تو ہاں جو نا کیوں جگڑتے ہو ان چیزوں کے بارے میں جس کا تمہیں پتہ ہی نہیں والم اور اللہ جانتے ہیں وہاں لا لالمون اور تم نہیں جانتے ماں کان ابراہیم یہودی ان ولا نسرانی کن کان ہنی فم مسلم نہ تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی نے نسرانی لے کن تھے یکسو مسلم پکے مسلم وما من وہ ماں کان بنل اور نہ تھے وہ مشرقین میں سے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے اور پیغمبر و صحابہ کو نہیں مانتے تھے جواب ان اولند بھی براہی مل الزین تب وہاں بے شک قریب ترین لوگوں میں ابراہیم علیہ السلام کے وہ لوگ جنہوں نے حضرت کا اتباع کیا اور یہ پیغمبر ول زینا مسلمان مسلمان ولی علم اور اللہ خوب دوست مسلمانوں کے وف تم منال الْكِتَابِ لَوْ دلون کو چاہتا ہے گرو والی کتاب میں سے کہ تمہیں بیراہ کر دے ومایو دلوس ہوں شور اور یہ نہیں بٹکاتے ہیں مگر اپنے آپ کو اور یہ جانتے تک نہیں یا بلی مت فرون یا دلّ اے علی کتاب کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ وان تم تشادن اور تم گواؤ یا اہل گیتا بلی مت مطلب الحق کبل باطلی اے عالی کتاب کیوں ملاتے ہو حق و باطل کے ساتھ درود نہیں پڑھتے درود نہیں پڑھتے درود پڑھتے تمہارا بنا ہوا نہیں پڑھتے وہ تک الحق کا اور حق چپاتے ہیں بزرگوں کو نہیں مانتے بزرگوں کو بزرگ مانتے ہیں خدا نہیں مانتے وہاں تم تالمون اور تم جانتے ہو وکالت کون تم منال کتاب کہنے لگا ایک گرو والی کتاب میں آمنو بلال ایمان لے آؤ اس شریعت پر جو اتاری گئی مسلمانوں پر دن کے شروع میں وقفرو آخران کو فرقلو آخر آپ کو فر کر لو اخیر میں جا کے لا لال لحم ہو سکتا یہ واپس آ جائے یہ <coughs> ایک سازش بنائی اہل کتاب میں صبح چلے جاؤ کہہ جاؤ ہم در سننے آئے شام کو گیارہ میں مزہ نہیں آیا پتہ نہیں کیا باتیں ہو رہی ہے ستا کچھ کمزور لوگ ٹوٹ جائے تو صبح صبح آ جاتے تھے کہ واہ کیا مزہ آیا کیا بہترین اسلام ہے کیا پاک نبی ہے شام کو کہتے ہیں ہم تو اس کو نبی مانتے ہی نہیں آج کی باتوں سے پتہ چلا کہ یہ بالکل سچا نہیں ہے واضح اللہ ولا تو اے مسلمانوں ایسوں پر باور مت کرو امن تبی دین کو مگر اس کی جو تمہارے دین کا پورا تابع ہوا یا انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ باقاعدہ ایمان نہ لانا جب تک مسلمان ٹوٹ کے نہ آئے کردل خدا ہد اللہ آپ فرمائے بے شک ہدایت خدا کی ہدایت ہے ایوتا تاکہ کہ دیا جائے احد کسی کو مسلما ہوتی تم مانل اس کے جو تمہیں دیا گیا اور یو ہاتھ جو کم دربے کو یا جگڑ لے تمہارے ساتھ رب کے حضور کرند آپ فرمائیے فضل احسان اللہ کے ہاتھ میں ہے یوتی ہی می شاہ دیتا ہے جس کو چاہے وہ اللہ عاس اللہ وسیع علوم والے ہیں یا اخترسم ہی معیش شاہ وہ خاص فرماتے رحمتوں میں جس کو چاہے وہ ذو حضول فضل عظیب اللہ بڑے فضل والے ہیں الكتاب من وہ ان اہل کتاب تامنتاری سب ایک جیسے نہیں ہیں ان اہل کتاب میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر امانت رکھے اس کے پاس خزانہ سونے کا لٹا کے رکھ دیں تجھے ومن ہوم من کچھ ایسے بئیمان بھی ہے ان تمن ہو بھی دینار اگر آپ رکھ دے اس کے پاس امانت کے طور پہ ایک اشرف ہی لائیو ادی لیں گے کھا جائیں گے اللہ ماں تمتا لے کائے ماں مگر کہ آپ ہمیشہ اس پہ کھڑے رہیں رکھ کبھی ان قانو اس لیے کہ کہنے لگے لے سا لینا فلموں میں یہ نہ صبیر نہیں ہے ہمارے بارے میں ان پڑوں میں کوئی الزام م. یعنی ہم جو ان کا مال کھائے جس طرح کھائے جائیں گے وہ یقول بولتے ہیں خدا پر جھوٹ وہ ہوم یا نمون اور یہ جانتے ہیں بنا ہاں من اوفا بے ہی جس نے پورا کیا عہد و پیمان وقت تقا اور گناہوں سے بچا فند اللہ يحب البتقیل پس بے شک اللہ پسند کرتے پرہزگاروں کو ان الدین اخترون بہد اللہ و ایمان کلیلا بے شک وہ لوگ جو لیتے ہیں اللہ کے عہد و پیمان و قسموں پہ قیمت تھوڑی بلا کلا خلا قل ایسے لوگوں کا کوئی حصہ نہیں یہ بیان ہے قبائے ہو اہل الکتاب حاضہ بیان و قبائے ہے اہل الکتاب اہل کتاب پلی بن گئی بیان ہے بئمانندی در و جن دی وعدہ خلاف دی مکر و فریب گئی کسبد خرصئی وادی خرس ولا محم الْ اللہ بات تک نہیں کرے گا ان سے اللہ ولا انرم إِلَيْهِمْ ضرور الرحمت سے دیکھے گا یوم القیام قیامت کے دن ولا ذکی ہم اور نہ ان کو پاک ہونے دے گا وَلَا آزاب وہ ان نہ بن حمل اور بے شک ان میں ایک جماعت ایسی ہے یل و تہم کہ وہ موڑتے ہیں زبانوں کو کتاب پر یا تحصب ہو تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب کا حصہ وما من وہ ماں ہو امل کتاب حالانکہ کتاب میں سے نہیں وہ یقین ہو امر عند دلّہ اور کہتے اللہ کی طرف سے و ماں ہو امر عند اور وہ نہیں اللہ کی طرف سے وَيَقُولُونَ وَأُمْ بولتے ہیں خدا پر جھوٹ اور یہ جانتے لفظ ہے ذم نہیں ہے اس میں مزدور ہے اس میں مزدر اور مزدر میں یہ فرق ہے کہ اس میں مزدور کا فعل نہیں ہوتا اور مزدر کا فعل ہوتا ہے تو قرآن و سنت میں انظر زر کے فیفترون اللہ القز خطبے میں خطیب پڑھے استد کو یون والکذب ول والکذب کو پڑھ لکھ لیے تو سمجھو کہ نہ ہوا میں بہت کمزور کذب کذب حضرت حضرت حضر حجن بلیغ ہے پرانی کریم میں ہزن مستعبل ہیں ماکان علیہ بشر اللہ کتاب الحکم نبا شان نہیں ہے پیغمبر کی یہ کہتے پیغمبر بشر نہیں اللہ نبی کو کہتے ہی بشر ہے بشر بولے تو نبی مراد شان نہیں ہے بشر کی یعنی پیغمبر کی کہ دے اس کو اللہ کتاب اور قوت فیصلہ اور پیغمبری سماقل سے پھر کہے لوگوں سے کون ہو عباد اللہ بن جاؤ میرے تابے دار میرے عبادت گزار دون اللہ اللہ کے سوا ایسا کوئی نہیں کہہ سکتا کسی نے بھی نہیں کہا نہ عیسہ مسیح نے نہ ازیر نے ولا ربانیین لیکن وہ یہ کہتے کہ بن جاؤ اللہ کو ماننے والے بے ماں کن تم تو علی مون الکتاب سمجھانے کتاب کے وہ بیما کن تم تجرس اور بسبی پڑھنے کتابوں کے پڑھنے اور پڑھانے کا یہ فائدہ ہے کہ خدا قرضی آ جائے عبادت کا شوق آ جائے ولایا مرکم انتخل ملائی کتا ون اینار بابا اور نہ حکم دیتے تم کو کہ بناؤ فرشت اور پیغمبروں کو خدا حیا مرکم بالکفر عبادت تم مسلم ایا حکم کر دے تم کو کفر کرنے کا بعد اس کے کہ تم ہو مسلمان آخری رکو آج کے سبق کا وحید اخذ اللہ عصا قد یاد کرنے کا ہے جب پکا عہد لیا اللہ نے پیغمبروں سے لما آتے تو کم ان جبکہ میں دے چکا ہوں تم کو کتاب و حکمت سم جا رسول پھر آ جائے تمہارے پاس پیغمبر مصدق ماما کم تصدیق کرنے کے لیے تمہارے ساتھ لتمبی ہی ایمان لانا اس پیغمبر پہ وہ مدد ضرور کرنا مسند امام احمد میں ابن عباس سے اور دیگر معتبرات تفسیر میں بھی یہاں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے یہ عہد و پیمان لیا تھا دو عہد لیے تھے ہر پیغمبر سے تمہارے سامنے جو پیغمبر آیا مدد کرنا ساتھ دینا اور سب سے یہ لیا کہ اگر تم میں سے کسی کو نبی آخر زمان کا زمانہ ملا تو تم ایمان بھی لانا اور امداد بھی کرنا اشکال کی جگہ یہ ہے کہ ملنا تو صرف ہی علیہ السلام کو تو اور کسی کو نہیں یہ فخر اور شرف واضح کرنے کے لیے ثابت کرنے کے لیے اللہ اعلی اقرر حق تعلی نے کہا اقرار کر لیا واخص تم اللہ کم اسری لے لیا تم نے اس پر میرا عہد پیمان قالو پیغمبروں نے کہا کر نام نے اقرار کیا کال افا فرمایا فرمائیں تم گوا رہا محکم من شاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواؤں سے ہوں امن طلح کا جو کوئی منہ مو موڑ لے اس کے بعد فولا قوم الفاسقون ایسے لوگ فاسق ہوں گے بے دین ہوں گے افغیر دین اللہ ابغون آئے اللہ کے دین کے علاوہ یہ ڈونڈتے ہیں و لہو اسلم تو اور اسی کے لیے گردن نہاد ہے جو کوئی آسمان و زمین میں خوشی وہی ہی ارجاؤن کل آمن نہ بلّاہ دلا علئی آ فرمائیے ام ایمان اللہ اللہ پر اور جو اللہ نے اتارا ہم پر سب پہ ایمان ہے وما ماؤنز لا ابراہیم و اسماعیل و ساخ و یعقوب اور جو اتارا کیا حضرت ابراہیم اسماعیل و یاقوب پر و نسباتے اور ان کے اولاد پر وما تموسا و عیسا اور جو کچھ دیا گیا تھا حضرت موسا و عیسا کو وہ من ربهم اور پیغمبروں کو رب کے ہاں سے سب پر ہمارا ایمان ہے لا فرد کو بہنا حد منہم ہم تفریق نہیں کرتے ان میں سے ایک کی بھی وہ لو مسلموں نمک اللہ کے گردن نہاد متیو فرمان بردارے اور وہی اب تک یہ غیر دین یعنی یہ اسلام ہے جو بیان ہوا جو ڈھونڈے اس اسلام کے علاوہ اور دین فلحی یق بلا من ہو قابل قبول نہیں ہوگا وہ ہوا فی الحال آخرت من اور وہ آخرت میں تاوان اٹھانے والوں میں سے ہوگا کہ بھیا اللہ قومن کا فروباد ایمانے کیسے ہدایت دے اللہ ایسے لوگوں کو جن نے کفر کیا ایمان کے بعد وشہدو ان رسول حق اور گواہی دی کہ بے شک پیغمبر برہ کے وہ جا ہوم البینہ ان کے پاس اقلی دلائل واضح واللہ لا دل القوم الظالمین اللہ رہنمائی نہیں فرماتے ظالم لوگوں کی اولا کا جزا ان منکرین کی سزا ان لانت اللہ ول ملائے سے اجمعین کہ بے شک پر ان پر لانت ہوگی اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی خالدین فیاں ہمیشہ رہیں گے لا خف افون و نہ ان سے حلقہ کیا جائے گا ملا ہوں یوں ضرور نہ ان کو مہلت دی جائے گی نطاب مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد بھی پھر ایمان بحال کیا پھر نبی آخر رمان کی تصدیق کی وہ آس اپنے آپ کو ٹھیک کیا کفور الرحیم بس پس شک اللہ بخشنے والا رحم والا ان اللہ کفر باد ایمان بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ایمان کے بعد سمجھ دادرن پھر پڑھتے گئے کفر میں لن تقبل ہر کس ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی وہ اور یہ لوگ واقعی گم رہا ہے کیونکہ رب جنسوارا ہے نسوارا دو مراد اندی نے کفر ہوں بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ ماتو اوم کفار مرے کافر بھلئی اکبل بند پر خرگس قبول نہیں کی جائے گی ان میں سے کسی سے بھی سونا زمین بھر کا زمین سونا بھری ہوئی ایک کافر کفر کے بدلے میں ایک زمین بھر کے سونا دے کے خدا یہ لو مجھے معاف کرو فرمائیں نئی نئی یق نئی قبول ہوگا ایمان چاہیے اس سے پتہ چلا کہ ایمان کتنی بڑی دولت اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی غل افتدا بِهِ اگر کہ وہ تاوان کے طور پر پیش کرے بلاک لحم عذابیم یہ لوگ جن کے لیے عذاب دردنا کے معلوم منہ سری اور نہیں ہوگا ان کے لیے مددگار وہ ما تن سکون فعن اللہ بھی علی سور عل عمران جو گرد نسو راہ میں ہے ابتدا میں وہ چھ مشہور شبہات جس پر مسیحیت کا بنا ہے اس کا رد کیا گیا سورت متفر ہے اللہ تعالی کی وحدانیت اور عیسائی السلام کی ابدیت اور ان کی نبوت اور رسالہ کے حق کے بیان میں اور اس میں افادہ ہے رسولیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل و اکمل نبوت کا کہ اللہ نے آپ کو کونین کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے آدم علیہ السلام صد کی مشہور انبیاء جن کے ساتھ مسیح علیہ السلام کا شجر نصب وابستہ ہے ان کا ذکر کر کے فرمایا کہ وہ ایک آبت خاص تھے اور وہ خدا کے پیغمبر تھے یعنی نہ الہ تھے اور نہ شریک اور ابن الہ ان کی نانی کا قصہ بتایا ان کی نظر کا حال بتایا ان کی نانی کے نام کا قصہ بتایا ان کے بے موسم کرامات اور برکات کا ذکر کیا اس فائدے کے لیے کہ وہ ابدیت کے متصف تھے اس میں علویت نہ تھی اور وہ پیغمبر خدا تھے وہ خدا کی طرف دعوت دیتے تھے درمیان میں اس وقت کے ایک پیغمبر جن کی تربیت میں عیسا مسیح کی والدہ مائی مریم رہی تھی ان کے موجوزات و کرامات ذکر کیے اور اس درمیان میں ان کا اجز اور ان کی بے بسی کا بھی اعلان کر دیا گیا یہ علیہ السلام کی تشریفہ ہوئی بائی مریم کے کمرے میں کرامات اور بے موسم میں دیکھنے سے ہوا ہے وہ اس کا سبب اول ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے معجوزات فیوز اور برکات ذکر کیے انف ہل حکم من تین کہا فتق ابر ال اک محاول اب رسا بیز نلا او نب بے حکم بات کلو نما تدر بھی علیہ السلام آخر کار یہودیوں کی دشمنیوں میں آئے اور یہود نے نہایت رضالت اور شدت لفظ مظاہر کرتے ہوئے آپ کو قتل کرنے کے لیے گرفتار کیا عیسا علیہ السلام نے اس وقت اپنے اصحاب سے جو گفتگو کی وہ یہی ہے کہ خدا کے دین کو قائم رکھے اللہ کے دین کو جو مدد نصرت چاہیے اس, اس کو ضرور کرو گے آیا تمام کلامی مسیح میں کسی ایک جگہ ایک جھلک اس بات کی ہے کہ وہ عبد نہیں ہے یا نبی نہیں ہے تم کیسے الہ ہو ابن الہ کے غلط تخیلات قائم کرتے ہو اور اس کو مذہبیت کہتے ہو ان کے اشکالات کے بھی جوابات دیتے گئے کہ بھئی بغیر باپ کے تو بغیر ماں باپ کی ہمت عدم ہے اور بغیر ماں کے بی بی ہوا ہے تو ان کو خدا کیوں نہیں کہا گیا یہ تو خدائی قدرت کے نظارے ہیں کسی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے جیسے آدم علیہ السلام کسی کو بغیر ماں کے متولد کیے جیسے یا جیسے حضرت ہوا کسی کو بغیر باپ کے پیدا کیے جیسے مسیح تم سخ غلطی کے شکار ہو جو عیسا مسیح کو ابن یا الہ یا شریک الوحیت سمجھتے ہو ابدیت پر مسیحیت پر عیسیٰ علیہ السلام کے عجز پر ان کی بے بسی پر ان کے ساتھ خوزائی مدد نصرت پر اور ان کے حیفظان پر سیاحت پر تقریباً تینتیس کے قریب نکات ارشاد فرمائے اور پھر یہودیوں کے قبائ اس بنی اسرائیل کے قبائ قبائے و اہل الکتاب مسلسل بیان فرمائے تو اب وہ نیکیوں کی طرف ترغیب ہے جو ان قبائ کے مقابلے میں ہے یوں سمجھ لو قبائے ہو اہل کتاب پچیس کے قریب گزر گئے تو اب مدائے ہو حاضل الامہ یہ جو مضمون ہم ابھی پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے مدائے ہو حاضل الامہ لرن تنا للبرا حتہ تم جب مما تمبون ہر حاصل نہیں کر سکو گے کما لینے کی یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں بہت پسند ہو محبوب چیز کو خرچ کرنا کمالِ کمالے تو ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ غیر محبوب کو خیرات نہ کرو محبوب یقیناً مطلوب ہے لیکن نفس انصاف بھی مقصود ہے اس نے پہلے فرمایا کونے لاف ضرورت سے زیادہ چیز جو تمہیں نہیں چاہیے اگر کہ کسی اور کوئی بھی محبوب ہے کل کوئی سنا رہا تھا کہ سیلاب زدگان کہ ہاں کوئی گیا تھا تعاون کرنے کے لیے تو ایک روٹی پر آٹھ آدمی جمع ہے آٹھ آٹھ آدمیوں کو ایک ایک روٹی دی جا رہی تھی تو اگر کسی کے بعد دو روٹی اور وہ کہ ایک میں کھاؤں ایک میرے بھائی کھائے تو اس کی ضرورت تو ایک سے پوری ہو گئی دوسری اس کی محبوب نہیں ہے لیکن وہ جو حاجت مند ہے ان کی مطلوب تو ہے تو تیرا محبوب نہ صحیح دوسرے کا مطلوب تو یہ کلام حکیم ممت نے بیان القرآن میں کیا ہے بس کے ساتھ میں تلخیص عرض کرتا ہوں اچھی ملمت کہتے ہیں مجھے فکر تھی کہ میری تفسیر بے رائے نہ ہو یہاں تک کہ بے داوی میں دیکھا تو اس میں مل گئی ہر گیز حاصل نہیں کر سکو گے کما لینے کی یہاں تک کہ خرچ کرو جو تمہیں پسند ہو مال سے تو مطلق محبت ہے وہ محبوب تو ہے اپنی چیزیں ان سے محبت ہوتی ہے اور ہدی شریف میں ہے مولانا شرف علی صاحب کے ذمے ہے روایت ول او دتولہ کی ملو میرا سکار تھا ملا رہی فدی کہ جب تم نیا کپڑا پہنو تو پرانا کسی کو خیرات کرو اور جب تمہیں نئے جوتے ملے تو پرانا دے دو اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جب اللہ نے آپ کو نیا نیا نصیب کیا تو پرانا کیوں رکھتے ہو نئے اور پرانے کبھی سے بھی کوئی جوڑ نہیں ہے اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ نئے کے ہوتے ہوئے پرانے کی حیثیت آپ کی نظر میں نہیں ہے لیکن یہ پرانا بھی دوسرے کے لیے چھ مہینے سال گزارے گا لا الہ الا ہے ایسے دنیا کا نظام چلتا ہے نیم کر در کو ند نیمی اللہ والے کو اگر آدھی روٹی ملے اس کو بھی وہ آدھی کر کے آدھی فکرا کو دیتے دے نیم نی کرد مر دی خدا بجلے در ویشاہ کو ند می دیگر میں جگر پاکشاہ گر بکیرد را ہم جنا در فکر اکلی میں جگر بادشاہوں کو اگر سلطنت ملے وہ کہے پاکستان کے ساتھ ایک اور بھی ملے آئے ہیں ہر کے ساتھ نہیں کر سکو گے کمالی نے کیا تک کہ خرچ کرو جو تمہیں بہت وما محبوب ہوماتل شعیل اور جو تم خرچ کرو گے کچھ بھی فعم اللہ ابھی ہی علیم بس بے شک اللہ اس کو جانتے اصل مقصد رضا الہی ہے کلو توام کان ہے اسرائیل سارے کھانے جو حلال تھے کلو تعام میں لاہوت کے لیے کل الحلال مگر وہ جو حرام کیے تھے اسرائیل پیغمبر نے اپنے اوپر من قبلے سے پہلے انت نظل تو رہا کیوں ترائے <تصفح> تو اللہ یاقوب علیہ السلام بیمار ہو گئے تھے ان کو حکیم نے کہا کہ گوشت نہیں کھاؤ حضرت کے جسم میں ٹرائگ اسٹرائٹ بڑھ گئی تھی ایک قسم کی چربی ہے وہ دل کے ارد گرد تھی ایک عام چربی ہے اس کو کروڈوسٹول کہتے ہیں وہ بھی نہیں بڑھنا چاہیے اور ایک خاص چربی ہے جو دل کی تہہ چڑھتی ہے یو دل کے ارد گرد جو چربی آئے گی تو دل تک خون کی رسائی کم ہو جائے گی تمام رزق اور غذا سے جو خون بنتا ہے وہ پہلے دل کے پاس جاتا ہے اس کو وہ ٹیسٹ کرتا ہے اس کے ٹیسٹ کے بعد وہ جاتا ہے پورے جسم کے مختلف اعضا پر تقسیم ہوتا ہے جو میدے کا قابل ہے ہاضمے کا اس کو آرڈر دیتا ہے وہاں پہنچ جو جگر کو صحیح رکھنے کا ہے اس کو کہتے چل جگر میں اس کے پاس بولنے کے احکام نہیں ہیں بس اس کے آرڈر زبردست ہے اس کو قلب کہا گیا ہے ملک کہا گیا ہے بادشاہ اور اتنا زبردست بادشاہ ہے کہ ایک منٹ میں جو ساٹھ سیکنڈ ہے تو ڈیڑھ سیکنڈ میں ڈیڑھ سیکنڈ میں یہ پچپن ہزار مرتبہ خون کو چھانتا جو اور تو کرے مرتبہ رک اللہ وسن الخا دیتی ڈیڑھ سیکنڈ میں وہ تقریباً پچپن ہزار مرتبہ چکر لگاتا ہے ہر کا وکلپ جسے کہتے ہیں اور اس طرح خون کی چیکنگ ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے اور اس کی چیک کرنے کے بعد صحیح پانے کے بعد خون پر تمام آزادیں بڑھتا ہے جو بہت لطیف حصہ ہے اس کو دماغ میں لے جاتے ہیں جیسے بہت آلات قسم کا فیول جو ہے وہ ہوائی جہاز میں چلتا ہے قیمتی گاڑیوں میں لوگ قیمتی ڈیزل ڈالتے یا پیٹرول ڈالتے مختلف حصے جسم کے دل کو اللہ نے بتایا یہ بادشاہ جسم ہے تو قدرت نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ کبھی اس بادشاہ کی بادشاہت پر زوال آتا ہے انسان کا جسم بھاری ہو جاتا ہے کھانوں میں بے احتیاط ہو جاتا ہے چلنا پھرنا چھوڑ دیتا ہے تو خون بجائے اچھا بننے کے خراب بننے لگتا ہے وہ خراب خون جو ہے دل اس کو پسند نہیں کرتا وہ پاس نہیں کرتا نہیں آتا یہ خون مختلف حصوں میں جمنے لگتا ہے کبھی کرولوسٹال بنتا ہے کبھی ٹرائگن اسٹرائٹ بنتا ہے کبھی ویسے ادھر ادھر چربی کی دیواریں کھڑی کرتا ہے اور کبھی دل کے ارد گرد آخری حملہ دل پر کرتا ہے جب دل کے ارد گرد ٹرائگن اسٹرائٹ جمع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ گوشت بالکل چھوڑ دو تو یہ ٹیلای بڑھا دو فلا فلا فلا چیز جیسے گھی ہے پایا ہے مغز ہے کلیجی ہے اور بڑے بڑے فروٹ ہے کہ اس کو بالکل ہاتھ نہ لگاؤ اللہ لگ کا عجیب نظام ہے جب گوشت چھوڑ دیتا ہے اور ٹیلا بڑھا دیتا ہے اور بعض خطرناک قسم کے پھل جو ہے ان سے بھی بعض جیسے آم ہے بیر ہے انجنوں سے بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے تو وہ چربی جو دل کے ارد گرد وہ ہٹ جاتی ہے دل کا راستہ کلیئر ہو جاتا ہے اس کی وہ حرکت ڈیڑھ سیکنڈ میں پچپن ہزار مرتبہ وہ بحال ہو جاتی ہے جیسے انسان صحت مند ہو جاتا ہے اور اگر انسان نے حیوان بننے کی کوشش کی اور ڈاکٹر کی بات نہیں مانی اور جتنی کوئی تھی وہ تھی انکل ہوئی تھی تو کچھ دنوں بعد پتہ چل جاتا ہے کہ پیش تر کے باندھ اور برا عید فلاں نمان یہ اعلان ہو جاتا ہے گاج فلاں مر گیا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے جسم پر کوئی دانہ نکلا تھا یا ان کو ایرکن سا ہو گئی تھی انہیں اونٹ کا گوشت اور اونٹنے کا دودھ بہت پسند تھا شاید اس کی کسرت ہو گئی تھی کسی بھی چیز کی کثرت ٹھیک نہیں سوائے اللہ کے ذکر و عبادت کے کیونکہ آپ کا حکم ہے یا منسکر اللہ ذکرا کثیرہ تمام حلال کھانے حلال تھے اسرائیلیوں کے لیے مگر وہ جو حرام کیا حضرت اسرائیل پیغمبر نے اپنے لیے اشارہ کیا کہ یاقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو خاندان کو اور اپنی امت کو نہیں کہا تھا کہ نہ کھاؤ خود پرہیز کرنے لگے کسی چیز کے حرام ہونے کی تین صورتیں ہو سکتی ہے یا شرعی حرمت ہو سب کے لیے ہوگی یا طبیعی حرمت ہو جس کو طبی کہتے ہیں علاج معالجے تک رہے گی یا طبی طور پر کسی چیز سے ایک آدمی کو مناسبت نہیں ہے یہ تینوں باتیں درست ہیں میں قبل انت نت تو رہا اس سے پہلے کہ تورات نازل ہو جاتی یہ تو ریس سے بہت پہلے کم آئے کل فاتو میں تو رات فتلو آپ را فرمائیے لے آؤ تو رات اس میں پڑھو بالکل تم سواد اگر ہو تم سچے یہاں سے ایک اور مسئلہ معلوم ہوا پہلے وہ بات سن لو کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے لیے چند چیزوں سے پرہیز فرمائی تھی اور یہ حرمت شرعیہ نہ تھی یہ مسئلہ اس لیے توریت میں نہیں ہے اور توریت میں صحیح طرح لکھا ہوا ہے لیکن یہود زیادتی کرتے ہیں توریت پر بھی چڑھائی کرتے ہیں چنانچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک یہودی اور یہودیہ باقاعدہ زنا میں پکڑے گئے تو آپ نے یہودیوں سے کہا کہ آپ کے ہاں زادی کی کیا سزا تھی انہوں نے کہا ہم ان کا منہ کالا کر کے اور گدے پر الٹا لے لیتے تھے یعنی اس کے منہ دم کی طرف کر کے اور دم اس کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ جب اتنا بڑا گناہ کر سکتے ہیں تو یہ دم بھی ذرا چاٹتے جاؤ اور پھر نکارا بجاتے ہیں پورے شہر والوں کو آگاہ کرتے ہیں کہ اس آدمی کو دیکھو اس نے کیسی کمی حرکت کی تو لوگ اس پر لانت کرتے تھے اور لوگ اس گناہ سے ہمیشہ بچتے تھے آپ نے پوچھا کہ کیا تو میں شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا نہیں تھی سن کا نہ جیتا نا اس پر یہ آیت آئی کل فاتو بھی تو راتو راتے لائی گئی آپ کی خدمت میں رکھ دی گئی وہ جگہ نکال لی گئی اور اس پر ہیبر نے یہودی عالم کو ہیبر کہتے تھے جب اخبار ہیبر نے اس پر ہاتھ رکھا عبداللہ اب سلام نے کہا ہاتھ اٹھاؤ نیچے آیت تھی چمک رہی تھی اشیخو اشیخ و تو اجازت نیا فرجی موا شاید شدہ لوگ اگر منہ کرے تو انہیں سنسار کرو اللہ اس آیت سے علماء دین نے استدلال کیا ہے کہ تحریف آسمانی کتب میں من کل نلوجو نہیں ہوئی تھی ایسا ہو بھی نہیں سکتا تحریف چند احکام میں ہے خاص کر نبی خیر زمان کے نوت کے بارے میں ہے اگر تحریف بالکل رجوع ہے تو فاتو بد تو فتل اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ بنی اسرائیل کی روایات سب کے سب ممزوب نہیں ہے بلکہ حسن و حسن و کبیر و جس کی تائید شریعت سے ہے وہ مصدق ہے جس کی تنظیم شریعت سے ہے وہ مقظم ہے جو درمیان میں ہے مسکوت رہا ہے اگر شریعت کے موافقے بیانوں سے کہ وہ نہ نہیں اور یہی مطلب ہے فاتو بتڑا کہ فتل اور یہی مطلب ہے حد سوت بنی اسرائیل والا رجا لوگ جو مطلق لکھتے ہیں کہ اسرائیلی روایات ہیں یہ غلط بات ہے اسرائیلی روایات یا یہودی حکام بالکل المجو مردود نہیں ہے ورنہ قرآن کی آئےت فات طوران اس کا کیا مطلب ہے قرآن نے کہا جو ہر رفیڈ الکل امام بواز کہ یہ تحریف کے مرتکب ہے اس کے باوجود کچھ چیزیں محفوظ تھیں یہی بات شیخ الاسلام تیمیہ نے لکھی ہے اور یہی بات شیخ زائد القو سرید احمد اللہ علیہ کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ابن تیبیہ پہ الزام لگایا کہ بعض اسلامی فرقوں کو تو کافر کرتا ہے اویا خدم ابن ملیکا ال یہودی اور ابن ملیکا یہودی جیسے آدمی سے احکامات لیتے ہیں ابن تیمیہ حق پر ہے قرآن کے احتفاظ بن تو پتلو پیغمبر کہتے حدی سون بنی اسرائیل والا جا ایسی صورت حال میں باوجود ہمارے شیخ المشائق استاد ال اساتذہ بلاد عرب کے اندر شاون کی حضرت اشیخ المرشد المحجاج البحاسا شیخ محمد زاہد الگوسری کا اللّہ مقام ہوں ان کا رد اور کا شیخ الاسلام پر اس عجز کے فهم سے بالا میں حضرت کی بات کو نہیں سمجھ سکتا مجھے بتا ہر کوسری کی بات کمزور معلوم ہو رہی ہمار اس طرح اللہ ہل کر دے بس کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ بھمبادے کا انتوا دیا کام کے بعد فولا گو مظ ظالم یہ لوگ واقعی ظالم ہوں گے اللہ فتب ملت عبرائی محیفہ آپ فرمائیے سچ کہاں اللہ نے چلو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر ہمشرقی اور وہ مشرقین میں سے گئے تھے ان نام والا بہت وہ دیا جتنا لل بکت مبارکہ وہ حضر بے شک پہلا گھر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے وہ جو پکے میں ہے برکتوں والا اور ہدایت والا کائنات کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ تعالیٰ نے کائنات بننے کے بعد کعبہ شریف کو بنایا اور اس کو اپنا گھر کہا اور کعبہ شریف کی تعمیر کی تکمیل کے بعد بیت المقدس بنا ہے لیکن وہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بن کعبہ الملائک سم آدم سم شیش نوح سم ابراہیم کہتے کی تعمیر اول نے ملائک نہیں کی اس لیے ادم علیہ السلام بھی حج کرنے آتے تھے پھر عادم علیہ السلام کو بھی موقع ملا پھر ان کے بیٹے شیش کو بھی ملا پھر ان کے بعد آنے والے بیگم نوح علیہ السلام کو بھی پھر ابراہیم علیہ السلام نے تو ایسی تعمیر فرمائی جس پر خدا نے نبی آخر رضامان بھیجا ہے تاریخ مکہ ایک کتاب ہے اگر وہ قبل ہے تو پڑھ لو اور ویسے تو مشہور کتاب ہے الکرا لکھا سے دے ایک ہی جلد میں دو جزے لیکن ماشاء اللہ جو شخ مکانا چاہے اس کے لیے علمی مہمانی القرا سے استاد محترم بزرت بنڈوری کہا کرتے تھے جس نے حج و عمرہ کیا اور اس نے القرا نہیں لیا ماں حج جو ماں تمہارا کوئی حج و عمرہ نہیں ہوا یہ کتاب ضروری ہے عالمی دین کے لیے آپ فرمائیے سچ کہتے ہیں اللہ اتباع کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی جو یکسوت ہے اور نہ نقل مشرقین میں سے بے شک پہلا کر جو مقرر ہوا ہے لوگوں کے لیے وہ جو مکہ میں ہیں وہ برکت والا ہے وہ ہدایت کا مرکز ہے کائنات کے لیے فیہ آیا تم بھائی اس میں کھلی نشانی آئے مقام ابراہیم خاص کر مقام ابراہیم وہاں ایک چبوترا سا بنا ہے اس میں ایک پتھر ہے اس میں حضرت کے قدم ہے نظر آ رہا ہے اور وہ پولیس کڑی ہے کیونکہ لوگ وہاں چنتے چاٹتے بنا ہیں منا کرتے ہیں لائرہ ہے دیسی پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کی چھت تک گئے ہیں خود بخود پتھر اوپر نیچے ہوتا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بٹی اور پتھر دیتے تھے گارا دیتے تھے سن انیس میں ایک بزرگ نے وہ جگہ بھی دکھائی ہے حدیب میں جہاں پر گارا بنایا تھا اور وہیں پر حضرت جبریل نے ہمارے پیغمبر کو ان کے زمانے میں امامت فرمائی امامتی جی جبریل کی بھی جگہ تھی تعمیر کعبہ سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اعلانات کیے جب یہ پر چڑھ کر یا جدیدار کعبہ پہ چڑھ کر وہ اعلان لوگوں نے سنے ہیں ارواح میں اسلاب میں اور سدیے امہات میں جس نے ایک دفعہ کا ہے لمبے ہو رو رہا ہو وہ ایک حج کرے امام ابو عنی کو ضروروح نے پچپن پر توقعات پچپن حج کیے ایک محدث گزرے ہیں بڑی عمر کی تین سو سال سے اوپر اس نے دو سو دس دفعہ آواز دیے دو سو دس حج اس میں نشانیاں ہیں واضح خاص کر مقام ابراہیم وہ بالکل موجود ہے رات میں پہلے کعبے کے ساتھ تھا علطی عمر نے کہا لوگ کام نہیں کر سکتے درمیان میں بتر پڑا ہوا ہے اٹھا کر کے ادھر لے لئے پہلے اتنا قریب تھا جیسے یہ محراب کے یہ لاؤڈ سپیکر بغیر تشمی کے اور اب اتنا دور ہے جیسے یہ پلک یہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الحت عمر نے اٹھا کے ادھر رکھ دیا لوگ کام نہیں کر سکتے پتھر پڑا ہوا نجدیات کہتے ہیں وہاں پہ آج کاش کے عرصی عمر رضی اللہ نے اس کو باہر نکال دی اس کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں رش ہوتا ہے اس کو ہو رہی عرتی عمر ہی نے پیغمبر کی اجازت مانگی تھی دو رکعات پڑھنے کی اور ان کی تائید میں وہی آئی ہے کہ جب بھی طواف پورا ہو جائے دو رکعات شکر طواف پڑھ لے اس کو دو گانے طواف کہتے ہیں چاروں احمد کے آئے واجب ہے وہ امن دفلو کانا آمدہ جو کوئی یہاں آ وہ امن سے ہوا حرم شریف جو پہنچا وہ امن سے ہوا عبداللہ ابن اب زبیر اور یزید کے درمیان سخت ترین جھگڑا تھا اللہ یزید تو اس کے مقابلے میں ناکام ہو گیا پھر مروان بھی ناکام ہو گیا اس کا بیٹا آیا عبد ال وہ بادشاہ بنا مروانی لیکن یہ جلدی جلدی ہوا ہے اور عبد الملک نے حجاج امنی سفی کو بسرے کے ساتھ ہرامینٹ بھی دے دی ہے اس کا گورنر بنایا اور اس کو کہا کہ یہ عبداللہ ابن زبیر سے ہماری جان چھوڑا لو عبداللہ ابن زبیر مکہ مکرمہ میں جم گئے تھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے مرکز اسلام چھوڑ کر کوفہ چلے گئے تو وہ تو اکسٹھ باسٹھ میں بما بہتر فکا کے وہی شہید ہو گئے اور ان کو حسن نے اور ابن عباس نے کہا تھا کہ مدینہ نہ چھوڑنا لیکن حسین بہت تیز اور چست تھے جو قسم کے آدمی تھے وہ کسی کی بات نہیں مانتے ان کو کوفیوں نے خطوط لکھے تھے کہ آپ نواز رسول ہم آپ کے ساتھ ہے آپ پر جان قربان کر رہے سینکڑوں خطوط آئے یہ ہے یہ یہ یزید کی یا یزید کے جبر اور قاہر سے حسین کے قافلہ پہنچنے کے بعد یا اس سے پہلے اہل گفا تبدیل ہو گئے تھے انہوں نے مسلم نے کو وہاں بھیجا تھا اور اس نے تمام لوگوں کو دمکا دیا تھا کہ حسین کا ساتھ دیا تو سر قلم کر گئے اور دریائے فوراک کے کنارے یہ کافلا رک گیا یہ فوج آئی اور وہ دریا کے ساتھ ڈٹ گئی اور پانی پینے اور دریا کی طرف جانے کا راستہ ان کا بند کر دیا اور وہ صورتحال پیش آئی جو بیان کرنے کی نہیں حقیقت یہ ہے کہ حسین کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ اپنی کارستانیوں میں ناموراد تھا لیکن حضرت حسین مشتبہ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ مت جاؤ چو قضا آئے طبیب ببلا شوت اور رو او بادام و خشکی بھی گنت اللہ کا و خدر آنے والا تو کسی کی بات نہیں عبداللہ کے اباس قافلے سے ملنے آئے صبح صبح اور کہا عورتوں کو تو لے جاؤ بچوں کو اور نہ کہا جس طرح فیصلہ اس طرح ہوگا آپ نے کہا مجھے نظر آ رہا ہے کہ آپ تنہا ہو جائیں گی اور یہ عورتیں اور بچیاں ان کے سروں پر دوپٹے نہیں ہوں گے اور یہ ننگے سر کوفے کی گلوں میں دوڑ رہی ہوں وہ اچھے طرح ہو تو حسین کا سر کاٹ دیا گیا اور وہ دربار میں پیش ہوا تو بھی وہاں پر زار و قطار لوگ روئے اور جب ان کی عورتیں یزید کے گھر بلوائی گئی تو یزید کے گھر کی عورتوں نے دیکھ کر کے ہمیں جان کی ڈر ہو گیا پیغمبر کے خاندان کے ساتھ ایسا سجوک خود کا ان میں ایک ہے حسین نظیر اللہ کا ران ہو کہ وہ تی جی ہے یا دوسری ماں سے بہن ہے زینب نام ہے اس نے جو تقریر کی ہے عزیت کے سامنے اور اس کے گھر والوں یار ارمان ایسی تقریر کوئی بڑا قطیب بھی نہیں کر سکتا اور ان کو کہا یہ تکلیفیں کم ہے قیامت کے دن بہت زیادہ ہوگی ہم پر دنیا میں آئی اور آپ کا منہ وہاں پر کالا ہوگا اور آپ نے ظلم کیا ہے ظالم ہو اور آپ کہے کہ فوجی اور سپاہی خدا کے حضور وہ ترل مجرمی نے یوم ذم و سب جرائب پیشہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں ہمارا دن گزر جائے امام السر شان ورشا شرح بخاری میں لکھتے ہیں اس واقعہ کے بعد یزید نے ایک دن سکون کی حکومت نہیں ایک دن عزت کر نہیں دے گا پورے عالم اسلام میں حجان غم صدمہ پیدا ہو گیا بہت تکلیف پیدا ہو گئی تو عبداللہ اب زبیر مکہ پیرا ہے یزیدی افواج ان کے مقابلے میں ناکام ہوئی پھر مروان آئے ناکام ہوا پر اس کا بیٹا آیا عبدال ملک وہ بہت مدبر تھا اس نے حجاج سقفی کو مکہ مدینہ دے دیے اور اس نے حضرت عبداللہ اللہ ابن زبیر پر حرم شریف میں منجنی چلائے اور وہاں شہید کیا ہے کہ اب تک امت ان سے ناراض ہے امام ابو حنیفہ یہی کہتے ہیں کہ جو آدمی اندر گیا اس کو باہر کے لوگ کچھ نہ کہیں ہاں اس کا راشن بند کر دے کے باہر آ جائے عجیب نظام دیکھا ہے کہ باہر کی پولیس سعودی پکڑنے آتی ہے اور حرام والی پولیس بچاتی ہے لڑکیوں سے کیوں اس کو پکڑتے ہو دخلا دل حرام آمین انیس سو تریاسی میں دیکھا تھا ایک بنگالی شخص جو بنگال میں ستر اسی قتلوں کا مرتکب تھا بھاپ کر مکہ آیا تھا بتائی اتنے سال سے رہ رہا تھا بابی ملک کے سامنے پنجاب ہوٹل تھا اس میں میں بھی بیٹھا ہوا تھا کھانا کھا رہا تھا وہ بھی بیٹھا ہوا تھا اچانک اس نے کھانا چھوڑا اور ٹیبلوں کے نیچے بھاگا میں نے جیسا دیکھا تو روڈ دور تک فوج سے بری ہوئے پولیس ان کے hey, نئے قسم کے رینجر جو وہ ہے وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے یہ تو بڑا فنکار تھا ٹیبلوں کے نیچے سے نکلا نکلا سیدھا حرم کے قریب ہوا جب باغ نے لگا تو پیچھے فوج ایجنسیاں موٹر سائیکلیں کرا کرو ٹراٹ روٹ یہ حرم کے دروازے تک جو پہنچا وہ بھی پیچھے پہنچ گئے پھر اس نے اپنے آپ کو گرایا اور حرم کا دروازہ پکڑا جب شریف کا دروازہ پکڑا تو اندر کی جو پولیس تھی وہ اور ان کا ہیڈ آیا اور باہر کی پولیس کو کہا کہ اس نے اللہ کے گھر میں امن لیا اور آپ کے گرفتار کر رہا ہے اب کون سے دین پر پرے کون سی حکومت کی پولیس ہے اور اب کالا کالاب کالا اور ان کا لکھنے لگے ان کو جان چھوڑانی مشکل ہوگی اس کو چھوڑا بنگالی اندر بھاگا اور اپنے آپ کے صفائی کرنے لگے کہ نہیں ہم نے اس وقت پکڑا ہے کہ نہیں پہنچے اگر نہیں ہے اس نے گیٹ پکڑا ہے دیوار پکڑ کے پھر بھی تم سیٹ رہے ہو میں نے خود دیکھا ہے یہ اندر آیا بہت توڑ لگائی پولیس ان کو زمزم دلا رہی ہے اور اس کو شاباش دے رہی ہے شجا ماشاءاللہ اللہ شجا شجا مند کا نام ہے نا شجا پیشاب پیشاب سانس سانس کا نہیں پکڑا گیا ماشاء معلوم ہوا کہ احمد ابن ہمبل اور ابو حنیفہ قیس اس میں ایک مذہب ہے یہ نقطہ یاد رکھے کہ احمد بھی بغدادی ہے نا امام صاحب بھی بغداد کے ہیں تو مذہب صفی ایک ہو گئے ایک بزرگ نے کتاب لکھیے کی ہے ماں باپ احمد نے کہاں کہاں اتفاق کیا ہے وہ من دخل کانا بنا جو اس میں داخل ہوا وہ امن سے ہوا و لوائی رہی سبیلا اور اللہ کے لیے لوگوں پر حج بے تلائے جو طاقت رکھے وہاں تک جانے کی وہ من کفرا کفر کرے فَإِنَّ اللَّهَ کری اور نبی بس بے شک اللہ غلی ہے کائنات سے اس آیت کری میں سے ایک مسئلہ تو یہ کہ حج فرض ہے دوسرا مسئلہ یہ کہ استطاعت سفر کی ہو تو فرض ہے مالی نہیں ہے یا جانی نہیں ہے مالی نہیں ہے تو فرض ہی نہیں ہے مال ہے جان نہیں ہے تو بدل حج کرائے گا حج بدل کرائے گا عورت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ محرم ساتھ ہو جس کے ساتھ کبھی بھی نکاح نہیں ہوتا وہ محرم ہے اور اپنے کے علاوہ محرم کا خرچ بھی عورت کرے گی اگر محرم کا آپ نظام نہیں ہے اللہ کل کتابی لمت فرون وایات اللہ آپ فرمائے کتابی ہوں کیوں نہیں مانتے ہو اللہ کے احکام اللہ اور شہید انہ لا اور اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر کتاب ن سدیر اللہ اے فربائی علی کتاب جو روکتے اللہ کے راستے سے شیخ القرآن مولانا طاہر پنجیری نے الرفان میں لکھا ہے کہ یہاں سبیر اللہ سے مراد قرآن ہے وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام سبیل اللہ بھی ہے من من تب وہ نہا ہے وجہ جو ہی لایا تم ڈونڈتے اس کے راستے میں کجی وان تم شہدا دنا حلی کے تم گواؤ اللہ ملون یا منو ایمان والو انکیو فری قم الدین اوت الب اگر تمہیں تاخ کرو ان جماعت کی ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی ی ردو کم باد ایمان گم کافری لٹا دیں گے تم کو ایمان کے بعد کافر بنا کر وکی فتق فرون اور اب کیوں کرو گے وان تم چتلا لے کم اور تم پر پڑی جاتی اللہ کی آیتیں وفی کم رسول ہو تمہارے اندر اس کے اور جو کوئی مضبوط پکڑے اللہ کے دین کی رسی کو فقد ہو دیا سرا تم پس بس یقیناً اس کی رہنمائی کی گئی سیدھے راستے کی طرف فرمایا کہ تم کفر نہیں کر سکتے جب تک قرآن اور سنت کو مان تو کفر اس وقت گویا لاگو ہوتا ہے جب آج میں قرآن یا سنت یا اس کے کچھ حصے کا منکر یا جاہد ہو جائے مسئلہ یہ معلوم ہوا وفیق رسول ہو تمہارے اندر خدا کے پیغمبر آ چکے ہیں یہ نہیں فرمایا کہ جا چکے ہیں آ چکے کیونکہ رسالت تا قیامت قائم ہے اور سنت آپ کی رسالت کا قائم مقام ہے تو جس کا جانشیر قائم موجود ہو اس کو گزرا ہوا نہیں کہا جاتا اگر کوئی نادان کہے کہ رسولو سے مراد سنت حدیث جگہ نہیں ہو سکتی یہ تعویل ہے دوست سے آگے پوچھو کہ امیہ تسم باللہ کا ترجمہ کیا کرو نیچے دیکھو روندڑو اس کو بھی وہاں بھی تو یہ ماننا پڑے گا اللہ تعالی کو تو کوئی نہیں پکڑ سکتا اس کے دین کو پکڑتا ہے اس کی کتاب کو پکڑتا ہے تو جو تعویل وہاں ہے وہی تعویل وفیق رسول میں اور اس پر مفسرین کا اتفاق ہے جماع مفسرین نے یہی کہا ہے یا مرتقہ حقت وقاتی اے ایمان والو ڈرو اللہ سے جیسے ڈرنا چاہیے وراتم تون اللہ عان تو مسلم ان مت مرو مگر مسلمان جب اسلام پر رہو رہوگے اسلام کرو گے چاہو گے تو مرو گے مسلمان مرو گے دکان کرو گے دکاندار مرو گے ڈاکے کرو گے ڈاکو گے آسان ہے مرت مرو نہ یہ جو مرتے ہیں مسلمانی تو مرتے ہیں کسی کو کیا حقیق اس کو کافر کرتا ہے اور فکان نے اس سے استدلال کیا ہے کہ بقت مر کے انکار بھی موتبر نہیں ہے بعض اوقات ایک آدمی پر اتنا پریشر ہوتا ہے اتنا دباؤ میں ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے فکان نے اس کا اعتبار نہیں کیا ہے بوقت مرد اچھی بات کہیں تو موت مرے بوقت مرد بری بات کہیں تو اس کے خلاف نہیں مانی جائے گی حالت دوسری ہے اس میں وہ مکلف نہیں رہا ہے ہاں اچھی حالت مطلوب ہے اور محبوظ حالت یقیناً نہ پسند دی جائے استاد محترم ایک واقعہ سناتے نا کہ وزر رشیف الاسلام کا نام لیتے کہ انہوں نے سنایا کہ ایک آدمی حرم کا مؤذن تھا اور جب مرنے لگا تو قرآن اس کو دیا گیا تو اس نے پہلے دانتوں سے کاٹا قرآن کو مک مارے اور پھر دور دیوار پہ پھینک تو, تو میں نے اسے جب وہ ہوش آواز میں تھے میں نے اس سے پوچھا کہ اس سے کیا ہوتا ہے سے تو کچھ ہوتا نہیں اگر مرنے لگے آدمی اور آدمی ایسی حرکت کر لیں تو کہا کہتے کہ یہ غریب بے ہوش ہے الودگی میں ایسے گناہ ان لوگوں بھرو گا جنہوں نے خوراک دیا ہے کیوں دے رہے چھوٹے بچوں کو اب خراق دیتے بیمار کو مجبور جس سے تو خاتمہ نہیں خراب ہو رہا ہے شریعت نہیں مان رہی اس کو اگر شیخ الاسلام نے بھی بیان کیا ہے تو کسی اور مقصد کے لیے بیان کیا ہوگا اور پھر کہتے ہیں کہ ایک اور اس کا بھائی مؤثر ہوا اس کے مرنے کا وقت آیا قرآن شریف منگوایا چوما سینے سے لگایا ہے سر سے لگایا اور کہا تم گوا رہا ہو کہ میں اس قرآن کو اللہ کی کتاب میں کی یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے اور وہ پہلی والی بات کمزور بات ہے اس کی وجہ سے اس کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہو لمو تو نہ اللہ و تم مسلم ہو تو وہاں تسیم سب مل کے پکڑو اللہ کے دین کی رسی کو سب مل کر بلا تم سفروں کرو ظاہر جب سب مل کے ایک رسی کو پکڑے تھے وہ رسی دین اسلام ہے وہ رسی قرآن کریم ہے حبل اللہ الفقید و القرآن العظی یہ جماعت اہل سنت والجماعت جماعت کی اہل سنت ول جماعت اہل القرآن وس کا کیونکہ سنت کے اتباع کا کوئی مطلب ہی نہیں جب تک قرآن کا اتباع نہ ہو لیکن جماعت صحابہ کی ان کو ماننا ضروری ہے صحابہ میرے حیث و صحابہ پوری امت کے سربراہ ہے اور تفروقہ مت کرو جس نے تفروہ کیا جیسے روافظ انہوں نے صحابہ کی عدالت نہیں مانی معتضرہ انہوں نے بس صحابہ کے فیصلوں کو غلط کہا خوارج انہوں نے حضرت ماویہ اور حضرت علی کے درمیان تحقیق کا انکار کیا اور کرابیا جہمیہ قدریہ بہت سارے فرقے ہیں وسکرو نعمت اللہ علیہ کم یاد کرو خدائی احسان تم پر اذ کنتم تمہان جب تھے تم دشمن فال لکھو بے نہ بس الفٹ ڈالی تمہارے دلوں میں پاس بخ تم بس ہو گئے اللہ کے فضل سے بھائی بھائی رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ وجرت فرمائی تو وہ عرب لڑ رہے تھے آپ نے سب سے پہلے ان کے درمیان سنا وہ کن تمال شفا حفرت منند ناری فانقر کمبنا اور تھے تم کنارے پر کھائی کے آگ کے بس بچا لیا تم کو وہاں سے شفا کہتے ہیں جہنم کے کنارے کو اور شفا واد دن پھرنا واد دن پھرنا جہنم میں وادی بھی ہے یہ کہنا کہ خدا شفا دے غلط بات ہے شفا لفظ ہے شفا الما فل سدور انہوں نے غلبن القران ما و شفا کم از کم عالم اور طالب کی زبان تو صحیح ہونا چاہیے یہ غلط ثلط باتیں کرتے ہیں مستحب کو مستحب صحابی کو صحابی بجتی کو بتتی کراچی میں کراچی رہتا ہوں میرے ایک دار اس کو ہندو بھائی کہہ دے تھے ایک دن میں نے مجھے تو مسلمان ہوا ہے کہا میرا تو باپ تھا مسلمان میں ہندو کیوں ہوں کہ نہیں یہ بدھو تھا میں نے کہا بدھو کیوں تھے کہا اصل میں بدرو کہا بدرو کیوں کہ میرا نام بدرو زبان تھا تو بال ساتھیوں نے محبت میں کہا بدرو تو دوسرے اور آئے تو بدرو نہیں ہے بدھو ہے تو یہ ماننے والوں نے کہا نہیں تو ہندو ہے تو بات یہاں ایک طالب علم داخل ہو رہا تھا اس زمانے میں خود داخلوں میں بیٹھتا تھا وہ والد کا کیا نام ہے کہا دلہ کیا دلہ عبداللہ اللہ ویڈا ہاں والد بچی بس سوئی ہم نے عبداللہ لگا کہنے لگا میرے بیٹے کو واپس کرو ہم یہاں نہیں پڑھتے لیکن میرا نام مت تبدیل کرو عبداللہ نام تھا عبد اللہ ایسا مشہور تھا گو ب نام بگاڑنے میں بھی لوگوں کو بڑا تجربہ ہے ہومید کو کہیں گے کیا کہہ رہے ہیں اس کو حمید میدی اور محمود کو کہیں گے مودی ہر نام کو فاطمہ کو کہیں گے پتی نام بگاڑنے میں یہ بڑے مشہور ہے بعض گزرگ ہے ایک بزرگ ہے اس کے ایک بیٹے کا نام ہے حسین احمد دوسرے کا نام ہے رشید احمد وہ خود ان کو رشید اور حسین کہتے وہ بزرگ ہمارے بھی بزرگ ہیں بڑے ولی کامل ہیں لیکن نام بگاڑنے میں اس زمانے کا امام ہے محمد انور شاہ کوئی جن کا انور میں نے کہا نا غلط بات ہے میں نے انور نہیں رکھے محمد انور شاہ پورا نام لوگے ورنہ میرے بیٹے کا نام لینے ہی لے گا وہ ترخیبیں مرادہ اپنے گھر میں آس پاؤں سب جگہ بت ہم چھوٹے تھے سکول پڑھتے تھے ایک محلے کا لڑکا تھا اس کا نام گور علی خان تھا لیکن ہم اس کو گورے گورے کرتے تھے وہ کئی دل نہیں آیا تو استاد نے مجھے کا پوچھ کے آؤ ان کے گھر سے کیوں نہیں آتے درخواست بھی نہیں آئی میں آیا چھوٹا تو ان کے گھر میں گیا اور ان کی والدہ سے کہا میں گورے اسکول دبدے نا دی بے سماج بھی تو جی گورے ہوئے کھلا دے ماں کا شاہ اگر وہ گور علی خان دے ظاہر یار جو میں اپنا صبح گاؤں پہ وہ تخیرے لڑ گئے اور ساتھ نے کہا کیا ہوا میں نے کہا اس کی ماں نے مجھے گالی دیکھا کیوں میں نے میں نے کہا وہ گورے ہے تو اس کی ماں نے کہا تمہارے منہ ٹوٹے تو میرے بیٹے کو گور علی خان کیوں نہیں کرتے پٹھانوں کیا نام بگاڑنا بہت برا مانا ہے بالکل نہیں برداشت کرتا یہ پیار محبت میں نام بگاڑتے ہیں یہ ہمارا عبد الغفار ہے تو اس کا نام ایسا بگاڑا گیا تھا غفار کر دیا گیا یہ خود بھی چاہتا تھا اس کی دلیل یہ ہے کہ جب میں نے قرآن شریف کے درس میں مسئلہ بیان کیا وزر الزیر دونوں فی اسمائے بھاگے آ رہا میں تو میں نے کہا کہ عبدالغفار کو غفار کہنے کی سناحت موجود ہے کہ نہ جائے تو اس نے مجھ سے باقاعدہ پوچھا کہ غفار خان تھی جی کہ غفار خان کہہ رہا نا گلگیتی اور چترالیوں کو قلبی محبت پٹھانوں سے بہت زیادہ تو میں نے کہا وہ بھی نام عبد الغفار خان ہے پختون ظلم کر کے ان کو غفار خان کہہ دے اور روح بھی نہ جائے اس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ یہ خود بھی غفار کہنے سے خوش تھا تبھی تو اس کی دلیل پوچھ رہا تھا نام درست دینا چاہیے شفا نہ اور شفا کا اور تھے تم کنارے پر کھائی کے جہنم کے بس بچا لیا تم کو وہاں سے یوں بیان کرتے اللہ تم کو آئے تھے تاکہ تم ہدایت پاؤ ہو کزار کرو بئی اللہ الحکم آیا تحکم صاحب کرو ول تکم چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت عجیب بات ہے پیغمبر موجود ہے صحابہ گرام ہیں حکومت کر عمر عثمان و علی صاحب ایمان کے معتبر افراد موجود ہیں اور قرآن و سنت پر عمل جاری ہے اور خدا فرماتے کہ ایک جماعت بھی بنا آئے آئے جماعت کی کتنی ضرورت ہے بہت ضرورت ہے ویسے یہ آیا تو فضل الرحمان صاحب سے سننے ہے وہ اس کی تفسیر کا حق ادا کرتے ہیں جو آئے تھے ان کے ہاں زیر باس ہوتی ہے ماشاءاللہ بہترین سمجھاتے ہیں مجھ سے بھی ایک دن پوچھا یا ان کا ایک کارکن مولوی جمیل بنا تھا تعزیت کے لیے جا رہے تھے کہ وہاں تقریر کروں گا یہ اس طرح بیان کروں گا صحیح ہے میں نے گھر صحیح ہے اور محتاط بھی ہے چاہتے کہ صحیح بیان ہو یعنی یہ کہ علماء رضامند ہو اس ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت جو پکارے خیر کی طرف دین کی طرف خیر توحید ہی وہ یا مرو نبل معماروف ہے اور حکم کرے نیک کاموں کا اور روکے برائیوں سے وہ الیکل مبل اور یہ لوگ کامیاب ہے شیخ القرآن مور طاہر کا اصرار ہے کہ معروف سے مراد صرف سنت ہے اور خیر سے مراد توحید ہے اور ان کر سے مراد بےدت ہے یعنی دینی جماعت کا یہ فریض آئے کہ توحید کی دعوت دے سنت آگے بڑھائے اور بےدتوں کے راستے روکے اور آج جو دینی جماعت سیاسی رنگ میں ہے وہ بےدیوں کو سہارا دینے والی ہے اب بدتی نے بیان دیا کہ دارال دیوبند انگریز نے بنایا دو ہزار دو سنڈے میگزین انیس سو دو دو ہزار دو سن دو ہزار دو سنڈے میگزین میں شاہ مندورانی نے انٹرویو دیا تھا کہ دیوبند کا مدرسہ اسلامی حکومت قائم نہ کرنے کے لئے انگریز نے بنایا دیکھ شرم تم کو مگر نہیں آئی اور, اور ایسا اور ایسا اور ایسا اور دیوبندیوں نے جہاد نہیں کیا جہاد کے نام پر پیسے کھائے اور اس کے دن بعد اجلاس ہوا ہے مجلسِ بدعمل کا اور اس انسان کو باقاعدہ صدر بنایا ہے مجلسِ عمل کا اس لیے اب دوبارہ قائم ہی نہیں ہو رہی وہی سچ بول نہیں سکتا ہوں تو ایک لڑکا تھا وہ کہتے تھے میں کہ جب بھی سچ بولتا ہوں مجھے لوگ مارتے ہیں ماں نے اس کو کہا نہیں بالکل نہیں تو سچ بولا کر کوئی کچھ نہیں کہے گا کہ جب بھی سچ بولا ہے تب پڑ کھایا ہے نہیں بیٹے ضرور اچھا یہ بتائیے میرے والد کے مرے ہوئے آٹھ سال ہو گئے یہ اب جو روزانہ بن کے خوبصورت کپڑے پہنتی ہے اور ہونٹوں پہ کلی رکھتی ہے اور رختاروں پر زر زر پرکھ لگاتی ہے اور اتنے بڑے بڑے کجل کس کے لیے کرتی ہے اس نے کہا وہ اس طرح سے آباد دیکھتا ہے پکڑ کے بٹائی لگا اس نے کہا یہی تو بات ہے سچ بولی ہی نہیں سکتا لگاتار تو بیٹول جہان پاکستان کے سم سڑے نہیں ملے گئے تو بے دبتیاں مشرف مشرف کا لما پتہ جماعت پانی ساری زندگی الحمدللہ ذمہ داری دیوبند کی رہی ختم نبوت مجس عمل کا سربراہ محدث العالم استاذ بنوری اور نیچے نیچے کوئی ہو تو ہومی ہو اتحاد گیارہ ستارے سب کو پیارے سربراہ مفتی محمود پاکستان کی پوری تاریخ میں دیکھیں تو اس بدعمل جماعت کے بننے سے پہلے پورے پاکستان میں مجھے کوئی تنظیم دکھاؤ جو مل جل کے بنی ہو اور اس کا بڑا دیوبندی نہ ہو تم نے کیوں اس کو بنایا دائی بدار جموں میں میں کہتا تھا مجھے سے بد تو بڑے اح کتے تھے ٹک ٹوک کرتے تھے کہ وہی کہنا ٹک ٹوک سکول سے بنا بن میرے ساتھ کوئی بھی اس نظریے میں نہیں تھا میں اکیلے تھا لیکن میں اکیلے سب کے لیے کافی ہوا ہوں اور جب جناد پڑھنے آئے سرحد کے مولواڑے بھی اور وہاں کا وزیر وزیریا بھی تو میں نے کہا انہوں نے تو حضرت مولانا مفتی محمود کی وفات پر دعائے مغفرت سے معذرت کی دی اور حضرت بنڈوری کی وفات پر بھی کہ ہم دیوبند کے علماء کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرتے اور تم جنازہ پڑھنے آئے تم سے تو مشرف افضل تھا جو کراچی میں موجود تھا بحریہ میں لیکن اس نے کہا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں بھائی ہمارے مقابلے کی جماعت کا جو بھی کیوں پڑوں نے دین میں سیاست نہیں کی اور دین والوں نے سیاسی دکان کھولی بلوچستان سے چند علما آئے ہیں مجھ سے ملنے اور اصل میں بات کر کرنے اور بڑے علما آئے میرے بھی بزرگ ہیں محترم ہیں جب بات شروع ہوئی میں نے کہا بات کا فائدہ تب ہے کہ اگر میں نے ثابت کیا کہ اس قسم کے بدتی کے جنازے میں شرکت کے بعد ان لوگوں پر واجب ہے تجدیدی ایمان و تجدیدی نکاح تو تم صرف یہ کہو کہ آپ فریف ٹھیک تم سیاسی مولڈیوں کو ایمان و نکاح تو نہیں دہرا سکتے ہو <coughs> انہوں نے کہا ہم نے سمجھ نہ سمجھنا چاہتے ہیں میں نے کہا اگر سمجھ کے دوران فقیر نے ادل اور براہی کا بار لگایا اور میں لے کا دکھاؤں گا سات سو پکا کا فیصلہ کہ اس قسم کے بی جے کے مذہبی رسوم میں شرکت سل ایمان کا باعث ہے اور ایمان سل ہونے کے بعد تجدید نکاح اور ایمان دونوں کی واجب ہے تو مجھے کہ اچھا اور باتیں کرو یہ چھوڑو کیونکہ یہ بہت دور تک جا رہی ہے بات جو ہے وہ یہ ہے اور باتیں فضول ہیں ول تکم منکم اما واہ واہ واہ ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت کون سی جماعت جو دین بیچے زبیر فروش جماعت نہیں ایمان پر ڈٹنے والی قائم رہنے والی جماعت یہ دونوں خیر جو دعوت دے تو ہی دوری کی وہ یا مرون بِالمعروفِ اور حکم کرے سنتوں کا وہ انہونا نگن کرے اور روک لے بتا سے منکر کر ان کراؤ شرح شریعت جان نہیں تیج کیا ہے چیلمبر کی کیا ہے اور اس کیا چیزیں میلا کے جلسے اور محفل کیا چیزیں شریعت کو پتہ ہی نہیں ان کرا شرا بن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ اس کا اصلاح صحیح بانو میں بغد ہو منہیا وہ تو حرام میں آتا ہے معروف ارافا اور شرح شریعت جانتی ہے انفاق فی بین اللہ گردے کے لیے ایسا لواب بزرگ علی دین کی یاد میں کوئی محفل غیر متعیت شریعت مانتی ہے اس کو لیکن دن تاریخ متعین کرنا غیر انتظامی ثوابی شریعت نہیں جانتی ہے ان کرا اور شرح صورت یہ سب میں ہے فا حد یوسف نے بھائیوں کو پہچانا وہ ہم لہو من کی روح وہ نہیں بیٹھا وہ تو کافی کو بیٹھ چکے تھے وہی کیا خیال تھا جو بادشاہ میں سر بڑے یہ <تصفح> آیت بہت جامی ہے بیان سنت اور رد بدت کے لیے غیرتی مقرر خطیب مفسر اس آیت پر تقریر یاد کریں اور جہاں کھڑے ہوول تک میر کو ہوم بائی اور وہ جماعت جماعت اہل سنت اہل سنت, سنت والجماعت کی جماعت ناجی ہے اور آئب میں جو اختلاف ہوا ہے ابو حنیفہ مالک شافی و احمد میں یہ اختلاف مضر نہیں ہے اختلاف مفید للدین ہے جیسے باپ کے چار بیٹے ہیں مہمان آ رہا ہے باپ نے کہا بھائی ایک بچڑا سبا کرو ایک بچڑا سبا کرو چار بیٹوں میں سے ایک نے کہا بابا اس وقت لوگ بچڑے کا گوشت نہیں کھاتے ایک بکرا دیکھ لیں گے دوسرے نے کہا عمدہ قسم کے چوک مچھلی پاپلیٹ لے آئیں گے تیسرے نے کہا مرغی کے چام پہ اور مرغی کی بوٹیاں بنا لیں گے چوچا نے کہا اعلی قسم کا قیمہ چھوٹے گوشت کا بہترین قسم کے اس میں سبزی ڈال لیں گے اب میں نے کہا چاروں کروڑوں چلو مداخلور والا مذہب سر یہ چاروں مذہب حقیقت میں ایک موتاپ کے پیدا کو اختلاف میں نے اور آپ نے اس میں اختلاف ڈالا اہا, اہا, اہا, اہا. شیخ الاسلام تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے وہ کام کی کتابیں پڑھی اس کا نام ہے رف الملام عن امت العلام یہ چاروں اماموں سے ایک بھی قابل لام بلام نہیں ہے سب واجب ال اللہ اکبر سفت و تفاصیر میں پیر ساگونی نے اختلافات میں اس کا حوالہ دیا ہے اس کتاب میں انہوں نے تقلید و اشتہار کا اثبات کیا ہے اور آئی ای کے پر جو تاج ہے اس کو ہٹایا ہے آرین تو دشمنان خدا اور رسول ہے جامعہ امر قرآہ میں ایک جلسہ ہوا اور انہوں نے ایک سانی لائی کو دعوت دی اس نے تقریر کی تقریر وکری سیکھا ہوا تھا عربی میں اور جوش میں آ کے کہا کہ اس دن سے تفرقہ ہوا ہے جس دن سے چار امام نکلے اور چار فکے بنی اور چار مذاہب بنے جب الہی ظہیر بیٹھ گیا تو رئیس جو ام الخر کا تھا وہ کھڑا ہو گیا لاؤڈ اسپیکر پر اس نے کہا شیخ نے جو باتیں کہی ہیں یہ ان کی اپنی باتیں ہیں یہ جامع ام الخر یا سعودی کے مذہب نہیں ہے اور ہم چاروں ائمہ کو دین کی قدردانی اور اتفاق کے باعث سمجھتے